الحمد رب العالمين اما بعد فأعوذ من بسم اللہ ابلین الرحیم صلاح رسول اللہ ولی صحب حبیب اللہ اور سولت علیہ نبی اللہ ولی علی يا نور اللہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمانے بشارت نشان ہے بے شک تمہارے نام معاشناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں دور پاک پڑھو سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھی میٹھے اور پیارے پیارے بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس سے پہلے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو آئیے اچھی اچھی کر لیتے ہیں شیخ طریقت امیر علسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دعوت برقاطم العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات بھی عطا فرمائے اور نیتوں کی سوچ بھی عطا ہے فرمائی انہیں مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام نیکو جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کا مدنی انعام دوسروں کو ترغیب دلانے کا از کم دو کو ترغیب دلانے کا مدنی انعام دیا اور نیتوں کے متعلق متعدد مقامات پر متعدد انداز میں متعدد مدنی پھول دیے انہی میں سے یہ بھی ہے مباح یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کارے ثواب نہیں ہو سکتا نمبر دو مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ مولا علی شیر خدا کر رم اللہ تعالی وج ہریم کے تیرا غروف کے نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحاوان دیکھنے کی تیرا نیت نمبر ایک جہاں اللہ عصر و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا اسی طرح اسکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عصر و جل کا ذکر کروں گا یعنی اللہ اللہ کہوں گا نمبر دو جہاں پیارے آقا دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جہاں تبدید روشریف ارز کروں گا یعنی صل اللہ تعالی علی محمد کہوں گا اندر اکرام علی مصرح میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صاحب اکرام علی مردوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علی کہوں گا اجائیب قدرت الہی عزت کا بیان سن کر ذکر اللہ عرص وزل کی نیت سے سبحان اللہ اور نیت کے موقع پر سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاء اللہ کہوں گا نمبر پاس توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا تو وہ اللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع عید اللہ کی نیت سے استغفر اللہ کہوں گا تمام کام اور مصروفیات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا ساتھ حیوان کے احوال سن کر رب تعالی کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چنانچہ پارہ تیئیس سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے سورت نمبر 36 تھرٹی سکس آیت بہتر تہتر 72-73 سیونٹی تھری میں ارشاد خدا بندی ارس بجل ہے لہم فمین ہا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 ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا اور وقتاً فوقتاً دہرائی بھی کروں گا بارہ اپنی اس طرح کی کوشش کے لیے روزانہ فکر مدینہ کی ترکیب کروں گا تیرہ ساری دنیا کے لوگوں کی اس طرح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بناؤں گا غیر اداری کو نیتن کثیرہ جس قدر نیتیں کریں گے ان شاء اللہ عصو جل اسی قدر بیان کا کرنا سننا بلکہ ہر جائز و مباح کام کو کرنا اسی قدر ثواب ہو جائے گا مگر یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں دل میں سچا پکا ارادہ نہ صرف الفاظ زبان سے دوہرا دیے تو یہ نیت نہیں بہرحال آپ ثواب کے مستحق نہ ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اور میٹر اور سائب پہلے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارا سلسلہ حیات الحاوان اس وقت عید کے خصوصی سلسلوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی یہ تیسری کڑی ہے یعنی عید کے سلسلوں کی آخری کڑی مگر ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس سلسلے کی بھی ایک کڑی اختتام کی طرف جا رہی ہے اور حیوان اور حیوان کی اقسام اور اس کے تحت پائے جانے والے مدنی پھولوں پر بیان ہوگا حیوان سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں زندگی اور حرکت پائی جاتی ہے اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم آج تک سنتے آ رہے تھے حیوان اور یہاں بیان کیا جا رہا ہے حیاوان یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انارت الیاوان یہ پارا اکیس سورت الن جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے انتیس ٹوینٹی نائن نمبر کی صورت ہے آیت نمبر چونسٹھ سکسٹی ہے جو کہ تلاوت کی گئی ترجمۂ تنزول ایمان اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے جو حیوان کے معنی پائے جاتے ہیں حرکت کے زندگی کے وہ لفظ حیوان کے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے لیے یہی لفظ ارشاد فرمایا گیا اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے اس کی تفسیر کے حوالے سے مختلف اقوال اس کی تفسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ آخرت کی زندگی دائمی ہے اور آخرت میں موت نام کی چیز نہیں ہے اسی لیے آخرت کو حیوان کہا گیا یعنی ایسی دائمی زندگی کے جس کے اندر ختم نہ ہو اسے حیوان کہا جائے حیوان ہن کا مستر ہے اور اس کی اصل حیا اب یہ تعلق رکھتا ہے اس کی سرفی بحث سے یعنی عربی لینگویج کے اعتبار سے اس پہ پائی جانے والی بات کی ایک بحث کی طرف مگر یہ یاد رکھیے کہ لفظ حیوان میں بامقابلہ لفظ حیات یعنی ایک طرف حیوان بولا گیا ایک طرف حیات کیا گیا دونوں کو کمپیئر کیا جائے دونوں کا آپس میں تقابل کیا جائے تو حیوان کے اندر حیات اور زندگی کی جو معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے یعنی یہ جو لفظ ہے یہ لفظ اس لیے بولا جائے گا جس سے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر زیادہ زندگی جس کے اندر پائی جائے گی اسے حیوان کہا جائے گا حیات سے زیادہ زندگی کے آثار اس لفظ میں پائے جاتے ہیں یہ تو تھوڑی سی لفظی بات بحث اس حوالے سے کی گئی مگر یہ یاد رکھیے کہ حیات کے معنی حرکت کے ہوتے ہیں اور موت کے معنی ٹھہر جانے کے ہوتے ہیں اب یہ جو حیوان ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں اور ہمارے اس سلسلے کے اندر کون سی قسم ہم نے کہاں تک بیان کی اور کون سی قسم کے بیان ہمارے ابھی باقی ہیں اس حوالے سے ہماری یہ گفتگو ہوگی تو یاد رکھیے کہ حیوان کے چار اقسام ہیں ایک زمین پر چلنے والے چوپائے دوپائے جسے کہا جاتا ہے دوسرا اوڑنے والے تیسرا تیرنے والے چوتھا گسٹنے والے چار قسم کی جو یوں سمجھیے کہ اقسام جانوروں کی پائی جاتی ہیں اور ہمارا اب تک جو بیان چلتا چلا آیا وہ پہلی قسم زمین پر چلنے والوں کے اعتبار سے رہا جبکہ اور اقسام اس کی ابھی باقی ہیں اور ہم دوسری قسم میں بھی ایک قسم کی طرف آئے اڑنے والے جانوروں کی طرف ہمارا بیان انقریب شروع ہوگا اور چوپایوں کے اعتبار سے اس کڑی کا یہ آخری سلسلہ ہے یہ یاد رکھیے کہ جو جانور ہر وہ جانور جو اڑتا ہے وہ چلنے پر بھی قادر ہوتا ہے لیکن جو جانور چلتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اڑتا بھی ہو تو جو جانور چلتے ہیں یہ دو طرح کے ہیں ایک مویشی درندے یعنی ایک طرف اگر ہم یہ دیکھیں چوپایا ہے چوپائی کی دو قسمیں مویشی اور درندے ہیں اور اس کا بیان ہمارا آج اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اڑنے والے جو جانور ہیں وہ صرف پرندے ہی نہیں ہوتے حشیات بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ اڑنے والا جو جانور ہے وہ گوش خور ہوتا ہے یا زمین پر چلنے معاملات اس کے زیادہ ہوتے ہیں یا وہ ادنا تکے سے تعلق رکھتا ہے یا وہ حشرات سے ہوتا ہے یعنی اب یعنی یہ چار قسمیں کس اعتبار سے ہوئی کہ جو گوش خور ہے وہ شکاری پرندے مثلا باز شاہین چیل کو گدھ وغیرہ اور دوسری قسم میں کبوتر اور فاختہ ہے تیسری قسم میں بھیڑے مکھیاں شہد کی مکھیاں اور ٹڈی وغیرہ شامل ہے چوتھی قسم میں چوٹیاں چوٹے دیمک وغیرہ شامل ہیں کہ نہ اڑتے ہیں یہ جانور اور نہ اس انداز سے ہوتا ہے تو یہ اڑنے کی کیٹگری ہی سے خارج ہے تو اڑنے والی جو کیٹگری سامنے آئی وہ کون سی قسم ہے وہ, وہ قسم ہے ان جانوروں کی کہ جس کے اندر مکھی بھی ہوتی ہے جی ہاں یہ بھی ایک جانور ہی کی قسم پائی جاتی ہے ہیاوان ہی کے تحت آنے والی ایک قسم یہ بھی ہے مکھی مچھر وغیرہ مگر یہ پرندوں میں شمار نہیں ہوتے تو جو ہر وہ جانور کی جس کے بازو یعنی پر ہو وہ تا کہلاتا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ جس کا پر ہو وہ تائر ہی ہو بس اوقات جنا کے بھی پر پائے جاتے ہیں مگر ان کو تا یعنی پرندہ نہیں کہا جاتا اور اسی طرح روایتوں میں فرشتوں کے پروں کا ذکر ملتا ہے تب بھی انہیں تائر یعنی پرندہ نہیں کہتے اور حضرت جعفر تیار بہاب اللہ, اللہ تعالی کے حکم سے جنت کے باغات میں اڑتے پھرتے ہیں لیکن آپ کا شمار بھی پرندوں میں نہیں ہوتا اسی طرح سہدا کی ارواح بھی پرندوں کے پیٹوں میں پائی جاتی ہیں جیسے ایک حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ اس کے مثل شوہدا کی ارواہ جنت میں پائے جانے والے پرندوں کے شکم میں اس انداز سے موجود ہوتی ہیں مگر انہیں بھی طرح یعنی پرندہ نہیں کہا جاتا اس ساری بات کو سمجھ لینے کے بعد یو سمجھیے کہ اب جو جانور ذکر ہو رہا ہے وہ جانور پرندہ ہے یعنی ہم حسرات الارض سے پہلے پرندوں کے بیان میں ہیں اور ہم اس وقت چوپائیوں کا بیان ختم کر چکے تھے ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ سمندر کے جانوروں کا بیان بھی ہوگا ان شاء اللہ مگر یاد رکھیے کہ جہاں پرندوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور پرندوں کی اہمیت احادیث میں بیان کی گئی جانوروں کی اہمیت احادیث میں بیان کی ان کو رحم کرنے کا تذکرہ جانوروں میں بیان ہوا یہ باتیں ذہن میں رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمارے ذہن میں اذبر ہو جانی چاہیے کہ آیا کیا وجہ ہے کہ انسان کو ان جانوروں کا ایک طور پر محتاج بنایا گیا کہ غذا کے معاملے میں انسان جانور کی طرف بھرتا ہے اور کھاتا ہے اس پہ کیا حکمت ہے شیخ تاج الدین عطا اللہ لکھتے ہیں کہ دیگر جتنے بھی موجودات ہیں جو جو چیزیں دنیا کے اندر وجود رکھتی ہیں پائی جاتی ہیں اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص طور پر اس جانور کی موتاج رکھا جانور کو بطور غذا اس کو استعمال کرنا اس کی عادت میں داخل کیا اور اسے غذا کا موتاج رکھا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر اس کو غذا سے مستغنی چھوڑ دیا جاتا یعنی اس کو رضا کی حاجت نہیں ہوتی تو یہ بھی ممکن تھا کہ انسان ربو وجت یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتا اور اپنے اندر وہ ایسی چیزیں پاتا ایسی طاقت پاتا ایسی چیزیں پاتا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہر چیز کے محتاجی سے بے نیاز سمجھتا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوان کا محتاج اس اعتبار سے محتاج کہ اس کی خوراک اس کی غذا بنایا اور اس کی غذا اور خوراک بنانے کی وجہ سے انسان اللہ تعالی کی طرف جھکتا ہے اس کی شکر گزاری کرتا ہے بھوک ہوتی ہے کھانا تلاش کرتا ہے جب کھانا مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو حیدان اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت اعلیٰ نعمت ہے کہ انسان جب خوراک کی طرف بڑھے تو اس خوراک کو پانے کے بعد اللہ کا شکر کرے اور اس کی نا سے بچا رہے تو آج تک تو ہم نے ان حیوانوں کا بیان کیا جن حیوانوں کا وجود پائے جاتا تھا ایک آدھ حیوان ایسا بھی جن کے بارے میں آرا یعنی رائے مختلف پائی جاتی ہے مگر آج جس چوپائے کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ, وہ چوپایا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں پایا جاتا مگر ان قریب وہ جانور برآمد ہوگا اس سے پہلے کہ اس جانور کا ہم بیان کریں اور وہ جانور قرب قیامت پایا جائے گا ایک اور قوم قرب قیامت پائی جائے گی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم جانوروں سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ہے یاجوج ماجوج مگر یاد رکھیے کہ یاجوج ماجوج جانوروں میں ان کا شبار نہیں ہے یہ انسانی قوم ہے یہ یافس کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ تھا زمانہ نوح علیہ نبی والی سولاسلام کے قریب کا ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے یہ لوگ بلا کی جنگجو خطرناک اور بالکل ہی وحشی جنگلی تھے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارا کرتے موسم ربی میں یہ لوگوں لوگ اپنے غاروں سے نکلتے تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے اور خوشک چیزوں کو لاد کر اٹھا کر لے آتے آدمی اور جنگلی جانوروں یہاں تک کے ساتھ بچھو گرگٹ وغیرہ بھی ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا لیا کرتے حضرت زلتر نین کی برکت سے یہ قید میں ہیں اور قرب قیامت ظاہر ہوں گے تو یہ گروہ وہ گروہ ہے کہ جو جانور نہیں ہے انسان ہے اور یہاں پر عام طور پر جو مناطقا ہوتے ہیں منطق یعنی اس علم کو کہتے ہیں کہ دو خیالات کے ساتھ ایک تیسرے خیال کی طرف جائے بندہ اور اس خیال پر پہنچنے میں غلطی نہ کرے یعنی اس انداز سے کہ ایک شخص کا تصور کیا اس کے کھڑے ہونے کا تصور کیا تو جو نتیجہ حاصل ہوا وہ درست ہو اسی طرح دو باتوں کا اس کو معلوم ہو اور اس سے تیسرا نتیجہ نکلے اس ذہن کی فکر کے اندر پائی جانے والے جو انسان کا ذہن دو باتوں سے ایک نتیجہ نکالتا ہے اس نتیجے کو نکالنے میں آیا انسان درست ہے یا غیر درست ہے اس علم کو کس علم کے ذریعے یہ بات پتا چلے منطق کے ذریعے پتہ چلتی ہے تو مناتکا منطق کے ماہر اور درس نظامی کے اندر منطق پڑھائی جاتی ہے تو منطق منتقا کا یہ لکھنا ہے کہ وہ انسان کو بھی حیوان شمار کرتے ہیں سرکار حضرت رحمت اللہ تعالی علی نے اسے پسند نہیں فرمایا تو بہرحال نہ انسان جانور ہے یہ جو حیاوان ذکر کیا گیا اس کے اندر پائی جانے والی جا جانور والی خصلتیں نہیں ہیں انسان میں حیات ضرور پائی جاتی ہے جانور میں حیات پائی جاتی ہے یہ حیات کا پایا جانا ایک جگہ پر مشترک ہے دونوں کے اندر یہ چیزیں برابر پائی جاتی ہیں دونوں میں یہ باتیں موجود ہیں مگر اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ انسان حیاوان ہو اور اسی طرح یہ یاجوج ماجوج بھی انسانوں ہی میں سے ہیں یہ جانوروں کا گروہ نہیں ہے اب جس جانور کا بیان ہوگا جو قربے قیامت ظاہر ہوگا وہ داب بت العرب ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ادا محمد یعنی ہم جہاں شیر بکرا اونٹ خرگوش ذرافا زیبرا مارخور کینگرو घोड़ा गदा कुत्ता बिल्ली हाथी हिरन लोमड़ी बंदर चीता रीच गेंडा भेड़िया पांडा गोरीला लग्गड़ग्गा डायनासोर वगैरह पर अपना सिलसिला कर चुके आज हम उस जानवर का जिक्र कर रहे हैं जो आने वाला है और یہ بات ہم نے اپنے سلسلوں میں بارہا بیان کی کہ شریعت مطالعہ جانوروں کے معاملے میں بھی لفق اور نرمی کا پہلو رکھتی ہے چنانچہ شپا صدور محض سید نبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت منقون ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چوپایوں کے چہروں پر نہ مارو اس لیے کہ ہر چیز اللہ تعالی کی تسبیح و تحمیز کرتی ہے اس پہ دو باتیں ہوئی ایک چہرے پر نام ماننا ایک جانور کا اللہ تعالی کی تصویر تحمید کرنا اور یہ جو جانور ظاہر ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی یہ کلام بھی کرے گا اور اس کے کی کیا کیا اوساف ہے آئیے اس کے اوصاف اور اس کا ظاہر ہونا اس کا بیان قرآن مجید فرکانے حمید سے سنتے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعال محمد اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے جس پر رحم کرنے کی ترغیب دلائی اور اسے مارنے سے بچایا ان میں کی ایک قسم ایسی ہے کہ جو ظاہر ہوگی اور لوگوں سے کلام کرے گی دعوت اسلامی کے سیاسی ادارے مقتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہاری شریعت جلد اول حصہ اول میاد و حصر کا بیان سفا نمبر ایک سو چھبیس پر قیامت کی چھبیسویں نشانی جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے دابت العرد کا نکلنا یہ ایک جانور ہے اس کے ہاتھ میں علی نبی والی اور اونگشتری سلیمان علی نبی والی سلاۃ والسلام ہوگی اصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی طور بنائے گا اور اونگشتری سے کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ دھبا اس وقت تمام مسلم کافر اعلانیہ ظاہر ہو جائیں گے یہ علامت کبھی نہ بدلے گی جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا چونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے احدیث میں بھی اس کے متعلق مختلف عنوانات ملتے ہیں اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو روایت ہے آپ نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ اس داببا کا خروج اس وقت ہوگا جب لوگ امرم بالمعروف معروف و ناہ یون یعنی ان نیکی کا حقوق کرنا اور برائی سے منع کرنا ترک کر دیں گے اس ڈابا کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی اور اس کے ہاتھ پاؤں ہوں گے اور بدن پر بال بھی ہوں گے اور یہ داببا متعدد جانوروں کے مشابے ہوگا بہت سے جانوروں سے ملتا جلتا ہوگا پس کوہ سفا پھٹے گا جو سفا اور مربع کی پہاڑی جان میں سے کوہ سفا اور سفا کی پہاڑی جو مکہ مکرمہ زادہ اللہ و تعظیمہ میں برکتیں لٹا رہی ہے اور اس میں سے یہ داببہ نمودار ہوگا تب سے داببا جموا کی رات کو نکلے گا جبکہ لوگ مینا میں جانے کے لیے اکٹھے ہوں گے اس روایت کے مطابق یہ داببا مکے شریف میں سفا کی پہاڑی سے نکلے گا اور حج کے موسم میں نکلے گا کہ جب لوگ مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو اس کے کچھ اوسات جہاں بیان کیے وہ یہ بھی پتا چلا کہ اس کا جو کورب کا جو ظہر ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب امرم بن معروف پر ناہیون عن ملک نکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا ختم ہونے کی طرف بڑھ جائے گا ہمارے ہاں کا معاشرے کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ امرم بن و ناہین علین المنکر کے معاملے میں بہت پوٹائی کرتی ہے اپنے بچے کو نماز کی ترغیب دلانا نماز نہ پڑھنے پر اس کی مذمت کرنا اس کو سمجھانا اس کو مسجد کی طرف لے کر جانا اس کا وضو کروانا اس کو فجر کے لیے اٹھانا ہمارے معاشرے میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی اور قوت ہونے کے باوجود بھی ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے اپنے ماں تحتوں کے لیے ماں تہتوں سے نماز کے بارے میں پوچھنا نماز کی ترغیب دلانا اور ان سے سوال کرنا اپنے ساتھ رہنے والوں کی اصلاح کی کوشش کسی کو سمجھانا کسی کو کچھ کرنا ہم نے یہ سارے معاملات الحمدللہ للہ کے معاملات میں دیکھے جس طرح کے مدنی چینل کے ناظرین نے امیر کے شہری اور رفتار کے رمضان مبارک میں معاملات دیکھے آپ منتظل علی نے کس انداز سے نیکی کی دعوت دی کہ کھانے کے لیے جو آ رہے ہیں کسی کو داڑھی کی, کی نیت کرواتے ہیں اور آپ داڑھی کی نیت کرواتے ہیں وہ شخص داڑھی نہ رکھی ہو منڈوا دیو آپ اسے داڑھی منڈوانے کی توبہ بھی کرواتے ہیں یعنی پہلے جو گنا کیا تھا صرف داڑھی بڑھانے سے وہ گنا نہیں جاتا بلکہ اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی تو جو داڑھی کی نیت کر رہا ہے اس کو داڑھی کا حکم اور برائی سے روکنا اور برائی سے روکنا بعض صورتوں میں ہے جبکہ گمان کے سامنے کو والا شخص مان جائے گا تو ایسی صورت کے اندر اس کو سمجھانا لازم ہو جائے گا اب ہم تصور کریں کہ ہمارا نیکی کی دعوت دینے کا انداز کیسا ہے کتنی کوشش کرتے ہیں تو جب نیکی کی دعوت چھوڑ دی جائے گی تو دعوا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا بازو نے کہا قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ دعبت الہور ہوگا اور بعضوں نے یوں کہا کہ یہ اس الگ ظاہر ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا اور مسلمان اور کافر الگ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ یا کے آنے کا ہوگا دعمت العد کے بارے میں مختلف باتیں مزید مفسرین نے بیان کی پس یہ وہ جانور ہوگا جو انسانوں کے ساتھ کلان کرے گا جیسے تصویر کا ذکر اس روایت کے اندر آیا تو سدی نے کہا کہ اس جانور کی گفتگو یہ ہوگی کہ وہ دین اسلام کے علاوہ تمام ادیاان کو باطل قرار دے گا گویا یہ ایک ایسا زبردست مبلغ ہوگا یہ جانور جو غیر مسلم آ کر اپنے باطل مذہب کے حوالے سے کلام کرے گا تو یہ جانور اس غیر مسلم کو اس کے مذہب میں پائی جانے والی باتوں سے آگاہ کرے گا اور اس کو گویا اس شخص کو خاموش کر دے گا اور اسلام کی حقانیت سمجھا دے گا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس جانور کا کلام یہ ہوگا کہ وہ ایک آدمی سے کہے گا یہ مومن ہے اور دوسرے سے کہے گا یہ کافر ہے بعض این علم نے کہا وہ جانور عربی زبان میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا نے حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی سے روایت کی کہ انہوں نے دابا کے یہ وصف بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ اس جانور کا سر بیل کا سر ہوگا اور آنکھیں خنزیر کی اور اس کے کان ہاتھی کے کانوں کی طرح ہوں گے اور اس کے سینگ بارہ سنگے کے سینگوں کی طرح ہوں گے اس کا سینہ شیر کی طرح ہوگا رنگ چیتے جیسا ہوگا اور اس کی کوکھ بلی جیسی ہوگی اور اس کی دم نینڈھے کے مشابه ہوگی اور اس کے پاؤں اون کے پاؤں کی طرح ہوں گے اور اس کے ہر جوڑ کے درمیان کا فاصلہ بارہ ہاتھ ہوگا علی الحبیب صلی اللہ تعالی ادا محمد چونکہ ہم نے ایک نیت آج سلسلے سے پہلے یہ بھی کی تھی کہ حیوان میں پائے جانے والے اوساف میں سے درس حاصل کروں گا تو جو ان میں پائے جانے والے اوساف ہیں اس سے انسان کو قیامت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور امر و المارو کا نہ ہیوں ملکر کی سوچ بنانی چاہیے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے نیت کی تھی کہ حیوان میں طرح طرح کے معالجات ہیں تو عبادت رقوت حاصل کرنے کے لیے اسے اپناؤں گا اور دوسروں کو بیان کروں گا اسی طرح کئی قسم کے فوائد بھی ہوتے ہیں تو چونکہ چوپاوں کے حوالے سے یہ ہمارا آخری سلسلہ عید کی نشریات میں ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہم ہواؤں کی دنیا میں پرندوں کی دنیا میں اڑتے پھریں گے تو ابھی زمین پہ جو ہم ہمارے چلنے کے آخری مراحل جاری ہیں تو ان جانوروں میں سے جو عمومی طور پر ہر جانور سے پائے جانے والے فوائد ہیں ان میں سے چند باتیں ذکر ہے خصی حیوان غیر خصی حیوان کی بنسبت نسبت ٹھنڈا ہوتا ہے اور چربا ہوتا ہے چربی دار حیوان لذیذ اور عمدہ ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ چربی دار جو جانور ہوتا ہے اس کا گوشت جو کھایا جاتا ہے تو یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے ہر فائدے کے ساتھ کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے تو اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے اور اس وجہ سے بہت زیادہ گوشت, گوشت کھانا اور خصوصاً فربے جانور کا گوشت کھانا صحت کے لیے مفید نہیں ہے اور اگر کمزور جانور ہو تو اس کا گوشت اس یعنی فربے جانور کے برعکس اس کے اثرات ہوتے ہیں مگر یہ جلد ہضم ہو جاتا ہے جانوروں میں سب سے عمدہ گوشت بکری کی ران کا تھا پیرا مدینے والے مصف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پسند فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ ساتھ ساتھ جلد ہضم ہونے والا ہے لیکن ایک بات یہ یاد رہے کہ بکری کا گوشت میدے کو ڈھیلا کرتا ہے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کسی بھی چیز کا استعمال ہوگا اس کے سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے اور لازمی بات ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے اس سے بھی بچا جائے گا تو علامہ دم رحمت اللہ تعالی نے گوشت کھانے والوں کو ایک مدنی پل یہ بھی دیا کہ انہیں پھلوں کا شربت پینا چاہیے اور ایسے شخص جسے قرض کی شکایت ہو بالخصوص اس کو گوشت کا جب استعمال کرنا ہو تو وہ پھلوں کا شربت پیے پھل بہت فائدہ مند چیز ہے ہم پیٹ کا کفل مدینہ کا تذکرہ تو سنتے ہی رہتے شیخ طریقت امیر علیہ سنت پیٹ کے قفل مدینہ کی طرف ترغیب دلائی جاتے ہیں کم خوری کی ذہن دیتے رہتے ہیں مگر ایک خوراک ایسی ہے میرے علم میں تو صرف ایک ہی خوراک ایسی ہے جو بادی ہو تھوڑا وزن بھی بڑھاتی ہے مگر امیر سنت نے اس کو کھانے کی اجازت بھی دی ہے اور وہ پھل ہے تو عید کا دن ہے پھل کھائیے کچھ وزن شاید بڑھتا ہو تو بڑھ جائے گا مگر ان شاء اللہ اس سے نظام ہاضمہ بھی اچھا ہوگا صحت بھی اچھی ہوگی تو پھل مفید ترین چیز ہے اس کا استعمال کیا جائے مگر لازمی بات ہے جو چیز بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے گی اس کے سائڈ افیکٹ ہوں گے ہی ہوں گے آپ جو کچھ بھی کر لیں زیادہ نہائیں گے تب بھی سائیڈ افیکٹ ہے زیادہ سوئیں گے تب بھی سائیڈ افیکٹ ہے زیادہ بولیں گے تب بھی سائڈ ایفیکٹ ہے زیادہ کھائیں گے تب بھی اس کے نقصانات ضرور ضرور ضرور ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد تعبیر اب آپ نے جانور کو خواب میں دیکھا اب وہ تو ہم نے ابھی تک جو دو سلسلے ہماری عید کے گزر چکے اس میں فلا جانور کو دیکھا تو یہ تعبیر اس جانور کو دیکھا تو یہ تعبیر اس جانور کو اس حالت میں دیکھا تو یہ تعبیر تو چند اصول ایسے دے دیے جائیں کہ اگر ہم حیوان کو ہی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر یہ تعبیر ہے یہ باتیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کہ کس چیز کی کیا تعبیر ہے اگر کوئی آدمی خواب میں چوپایا یا پرندے سے گفتگو کرے اور وہ گفتگو اس آدمی کے سمجھ میں بھی آ جائے تو اس کی تعبیر وہی ہے کہ جو کچھ پرندہ کہہ رہے ہیں پرندے نے کہا تم تمہاری شادی ہو جائے گی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے گی پرندے نے کہا کہ تم سفر کرو گے سفر مدینہ کی سعادت پاؤ گے تو سفر مدینہ کی ترکیب ہو جائے گی پرندے نے کہا مالا مال ہو جاؤ گے مالا مال ہو جائیں گے تو اس طرح اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے اور تعبیر کے بارے میں ہم مدنی پول بیان کر چکے ہیں یہ قیاس مطلب یہ چیز سب زمینی ہے یقینی نہیں ہوتی اور اس کے دیگر جو مدنی پُل بار بار بیان کیے جاتے ہیں ان سب کو ہمارے ذہن میں ہر وقت موجود ہونا ضروری ہے کبھی اس کی تعبیر یہ دی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی عجیب و غریب کام ہوگا کہ اس نے جانوروں سے گفتگو کی اور سمجھ میں بھی آ گئی اگر خواب میں چوپایا پرندے نے اس سے گفتگو کی اس کو سمجھ میں نہیں آئی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کا مال ضائع ہو جائے گا کیونکہ حیوان کھائی جانے والی چیز ہے اکثر ایسا خواب لفظ یعنی فضول بھی ہوتا ہے لہذا اس کی تفتیش میں نہیں پڑنا چاہیے تمام حیوانات کی کھال کو خواب میں دیکھنا حصول میراث مال یا حصول مکان کی علامت ہے چونکہ قرآن مجید فرقان ارشاد ہوا من جلود بیوتا پارا چودہ سورت النحل جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے سولہویں سورت ہے آیت نمبر اسی ترجمہ کنظور ایمان اور تمہارے لیے چوپاوں کی کھادوں سے کچھ گھر بنائے جیسا کہ ارض کیا گیا کہ علماء کرام آیات احادیث وغیرہ کی روشنی میں خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے ہیں اسی طرح حیوانات کے بال اور اون وغیرہ کی تعبیر مال و دولت اور لباس کا بغیر وارث کے مل یعنی وراثت کے بغیر یہ مال حاصل ہوگا اسی طرح سین کی تعبیر ہتیات مال دولت عزت و سے دی جاتی ہے حیوانوں کے کھرو کی تعبیر بیوی بی اور شوہر کے درمیان اتفاق اور آپس میں مل جل کر زندگی گزارنے کی طرف دی جاتی حیوانوں کے قدموں کی تعبیر کبھی دشمن کے ارد گرد گھومنے اور کبھی مرض سے معبر تعبیر دیتے ہیں حیوانوں کی دموں کی تعبیر اس جانور کی ہی تعبیر ہوتی ہے جس کی وہ دم ہے یعنی وہ جانور شاید مل جائے اس طرح بعض اوقات دم کی تعبیر خطرہ ٹلنے اور معاونت سے بھی دی جاتی ہے حیوانوں کی آوازوں کے الگ الگ تعبیر ہے اس جانور کو دیکھا تو یہ تعبیر اس کو دیکھا تو وہ تعبیر اور انشاءاللہ شاء اللہ زواجل اس مرتبہ سے جب سلسلہ شروع ہوگا اس میں حیوانوں کے خواب میں دیکھنے کی بھی تعبیر بیان کرنے کی ترکیب جاری رہے گی آخر میں مدنی چینل کی طرف سے تمام ہمارے ناظرین کو عید مبارک ایک مرتبہ پھر اور انیر علیہ وسلم فرماتے ہیں عید تازی ہوتی ہے باسی ترباسی نہیں ہوتی تو آج پھر آپ کو ایک مرتبہ عید مبارک اور یہ میں پھر یاد دہانی کروں کہ عید کے دن تحائف ضرور لے کر جائیے گا مگر مکتبت المدینہ کے اشاطی ادارے سے آپ کتب و رسائی ضرور اپنے رشتے داروں اپنے عزیز و اقارب کو تحفے میں دیں انشاءاللہ شاء اللہ فوجل یہاں تحفہ بھی ہوگا نیکی کی دعوت عام بھی ہوگی دین و دنیا دونوں کے اندر بھلائیاں حاصل ہوں گی تحفے کی محبت بھی بڑھے گی اور آخرت کی تیاری میں بھی مددگار ثابت ہوگا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد